and um, well. کی حاجت اور ضرورت کے وقت پردہ کرے یعنی اپنے پاس حاجت مندوں کو نہ پہنچنے دے حجاب میں ہو جائے کیا مطلب یعنی اپنے پاس حاجت مندوں کو نہ پہنچنے دے نہ آنے دے اح تجب اللہ تعالی ال دون حاجتی وخلتی ہی تو اللہ تعالی بھی اس کی حاجت اور ضرورت کے وقت اس سے پردہ فرمائیں گے یعنی اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری نہیں کریں گے قال ابو مریم ازدی کہتے ہیں فاجہ ال رجولن علا ہوا یہ سن کر کے حضرت معاویہ نے ایک آدمی مقرر کر دیا لوگوں کی حاجتوں پر کہ لوگوں کی حاجتیں ہم تک پہنچائے لوگوں کی حاجتیں ہم تک پہنچائے یہ ان کے توازو اور دینداری کی بات ہے کہ حدیث جب سامنے آ تو فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا पढ़ी. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں او تی کم منشی نہیں دیتا ہوں میں تم کو کچھ و ماں ام اور نہ ہی میں اس کسی چیز سے تم کو محروم کرتا ہوں ان انا اللہ خا دن میں تو صرف ایک خزانچی ہوں ادا او ہے وہیں خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے دیتا ہوں اور اگر کسی کو محروم رکھتا ہوں تو اللہ کے حکم ہی سے محروم رکھتا ہوں شلی. جو مال کفار سے بلا مقابلہ حاصل ہو چاہے وہ اموال منقولہ ہوں یا غیر منقولہ یعنی زمین باغ وغیرہ وہ تو فے کہلاتے ہیں اور جو مال کفار سے قہرن اور لڑائی کے ذریعے حاصل ہوا ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں غنیمت کے بارے میں تو متفقہ مذہب یہ ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ جو خمس کہلاتا ہے وہ لل رسولی ولی دل و المساکین و ابن صبیر اس کے پانچ مصارف بیان کیے گئے ہیں اور باقی چار خمس وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے رہا مال فح تو مال امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کا مال فیح کے بارے میں بھی یہی مذہب ہے کہ اس کی بھی تخمینس ہوگی یعنی پانچ حصے کیے جائیں گے ایک حصہ جو کہ کا کہلاتا ہے وہ اس میں سے نکال لیا جائے گا باقی چار خمس مجاہدین میں امام شافی کے برخلاف تینوں بلکہ جمہور اما رائے یہ ہے کہ ف کے اندر خمس فہ میں سے خمس نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ ہوا جہ مسلمین کے اندر امام جو ہے خرچ کرے گا جیسا مناسب ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مذہب ہے مالک ابن اوس ابن حسان کہتے ہیں کہ حضرت عمر امن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مال فی کا ذکر کیا تو فرمایا ماں آنا بے آحق کا بادل نہیں ہوں میں تم سے زیادہ حقدار اس مال فی کا اور میں ہی کیا والا ماں آدم منا بے آحق کا بھی من آدم ہم میں سے کوئی بھی زیادہ حقدار نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی کسی سے زیادہ حقدار نہیں ہے اس کا بلکہ تمام مسلمانوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے مگر یہ بات ہے کہ استحقاق میں تمام مسلمانوں کے برابر ہونے کے باوجود انا علا منا من کتاب اللہ عزا وجلّہ و قسم رسول ہی ہم لوگ اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی روشنی میں اپنے اپنے مرتبے پر ہیں استحکام سب کا ہے لیکن سب برابر کے مستحق ایسا نہیں بلکہ ان میں تفاوت ہے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر یہ کہ ہم اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول کی تقسیم کی روشنی میں اپنے اپنے مرتبے پر ہیں سارے لوگ برابر نہیں ہو جائیں گے فر اسی کی مزید وضاحت کی فر رجول و ہوں ایک آدمی ہے اور اس کا اس کی قدامت یعنی وہ السابقون الاولون میں ہے دوسرا ایسا نہیں ہے تو دونوں کو برابر تھوڑے ملے گا ایک آدمی ہے اور اس کی اسلام میں قدامت ہے یعنی قدیم الاسلام ہونا ہے ور رجولو و بالا اور ایک آدمی ہے اور اسلام کے سلسلے میں اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں دوسرے آدمی نے وہ مصیبت نہیں اٹھائی ہے اسلام کے سلسلے میں دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے وہ رجولو اور ایک آدمی ہے اور اس کے ایال بال بچے ہیں جبکہ دوسرا شخص عیالدار نہیں ہے وہ اکیلا ہے تو دونوں کو برابر تھوڑے ملے گا ور رجولو ایک آدمی ہے اس کی حاجت اور ضرورت ہے جبکہ دوسرے آدمی اتنا حاجت مند نہیں ہے تو سب برابر نہیں رکھے جائیں گے اگر چنب سے استحقاق میں برابر پڑھی حضرت عبداللہ اللہ نمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کی خلافت کے زمانے میں فقال تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کنیت سے خطاب کرتے ہوئے حاجت ج کا یا ابا عبدالرحمٰن اے ابو عبد الرحمان اپنی حاجت بیان کرو کیسے آئے فقال تو فرمایا عطا المحرن محررین کے عطا کے لیے ہم آئے ہیں ہماری حاجت محررین کی عطا ہے اب محررین سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں ایک قول یہ ہے کہ محررین سے مراد آزاد کرم و تقین ہے آزاد کیے جانے والے غلام کہ ابھی آزاد ہوئے ہیں وہ اور کوئی ان کے معاش کا ابھی کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے اب تک تو غلام تھے جو کمائے وہ مولا کا ہو گیا اب وہ آزاد کر دیے گئے ہیں تو کچھ کاروبار جب شروع کریں گے تبھی تو اپنی معاش کا روزی روٹی کا انتظام ہوگا نا تو یہ مطلب ہے کہ میری حاجت آزاد کیے جانے والوں کے بخشش ہے دوسرا مانا مہرین کے مکاتبین کہ میری حاجت مکاتبین کی بخشش ہے میں ان کی طرف توجہ دلانے آیا ہوں تاکہ وہ اپنا بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو سکے اور بعض لوگوں نے ایک تیسرا معنی بیان کیا ہے مہرین کے کہ ایسے دیندار لوگ جو اور عبادت گزار لوگ کہ جن کو اپنی عبادت سے فرصت ہی نہیں معاش کمانے کے لیے تو ایسے لوگوں کی وہ ان ری تو رسول اللہ صلی اللہ علم اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اول ماں جا ابو شع بادا بل سب سے پہلے یہاں ماں جاؤ شہن سے مراد ہے سب سے پہلے جو مالفہ آپ کے پاس آتا تھا تو بدا ابل محررین پہلے محررین کو آپ دیا کرتے تھے یعنی مکاتبین کو یا آزاد کردہ آزاد کیے ہوئے غلاموں کو دیتے تھے پڑھی <تصفح> حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں ان نبی علیہ وسلم وزا بجتی نبی علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی لائی گئی فیا خارزن جس میں موتیاں تھیں جنہیں پیرو کر کے ہار بنا کر کے عورتیں پہنتی ہیں تو کس کے استعمال کیے عورتوں کے استعمال کی نبی علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں موتیاں تھیں فقاسا ماہا لتی والامتی تو آپ نے انہیں تقسیم کر دیا آزادہ عورت اور بادیوں کے لیے کیونکہ انہیں کے کام کی چیز ہے قالت عشت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا ابی رضی اللہ عنہ یقین اللہ والعبد میرے والد ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا کیا کہ آپ تقسیم کیا کرتے تھے آزاد اور غلام دونوں کو آپ حصہ دیتے تھے غلام اور آزاد دونوں کو اوپر والے ٹکڑے میں آپ نے صرف آزادہ عورت اور باندھیان کو دی کیوں اس لیے کہ وہاں جو چیز حاصل ہوئی تھی وہ انہی کے کام کی تھی مردوں کے کام کی نہیں تھی <تصفح> اوف ابن مالک اس عدیز کے اندر امام ابو داود کے دو استاد ہیں سند میں تحویل ہے نا ایک سعید ابن منصور وہ تو عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں دوسرے استاد ابن المصفہ ہیں جو ابو المغیرہ سے روایت کرتے ہیں پھر عبداللہ ابن مبارک اور ابو المغیرہ یہ دونوں صفوان ابن عمر سے روایت کرتے ہیں تو اوف ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کے پاس جب مال فہ آتا تھا قسمہ فی یومی تو اس کو اسی دن تقسیم فرما دیا کرتے تھے فعاطل حسین تو متاہل یعنی شادی شدہ گھر آباد کرنے والے کو دو حصہ دیتے تھے وعاطل ازبا حسن اور کارے کو ایک حصہ دیتے تھے سمجھے نا کارے کو یعنی غیر شادی شدہ کو ایک حصہ دیتے تھے اور اگر کوئی شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو ڈبل حصہ دیتے تھے وہ ایک حصہ اس کا ہوا اور ایک حصہ اس کی بیوی کا ہوا ایک فقیر مانگ رہا تھا <coughs> بابو دس روپیہ دے دو چائے پیوں گا اس نے ڈانٹا کہ پانچ روپئے میں چائے آتی تم دس کیا کرو گے اس نے کہا وہ گرل فرینڈ بھی تو ہے ہاں گرل فرینڈ بھی تو ہے تو اس نے کہا فقیر نے بھی گرل فرینڈ بنا لی تو اس نے فوراً کہا فقیر نے گرل فرینڈ نہیں بنائی گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا ہاں سمجھے نہیں ہاں بھائی تو یہاں ڈبل حصہ مل رہا ہے نا تو جیسے کہ پہلے میں نے متوجہ کیا تھا کہ امام ابو داؤد کے دو شیخ ہیں ایک ابن المصفہ اور دوسرے دوسرے ہاں نہیں پہلے گھر شہید منصور اور دوسرے ابن المصفہ یہاں تک تو دونوں شیوخ نے یکساں روایت کیا ہے آگے کہتے ہیں وہ ابن المصفیٰ ابن المصفیٰ نے مزید روایت کیا کیا کہ اوف ادم مالک کہتے ہیں فدوینہ ہمیں دینے کے لیے بلایا گیا وکن تو ادا قبلہ عمارن اور مجھے عمار ابن یاسر سے پہلے بلایا جاتا تھا ف دو تان سے مجھے بلایا گیا فعطانی حسین مجھ کو تو ڈبل حصہ دیا و قان علی آہن کا ہے اس لیے کہ میرے اہل و عیال تھے سما دو امار ربنو یاسر پھر امار ابن یاسر کو بلایا گیا فعت یا حسن انہیں ایک ہی حصہ دیا گیا تو اوپر پہلی سطر میں آیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے کیا فرمایا تھا کہ گو استحقاف میں سب سارے مسلمان برابر ہیں اور مالفہ میں سب کا حصہ ہے لیکن انا علامنازلّا من کتاب اللہ ازا وجل و قصم رسول ہم اپنے اپنے مرتبے پر ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی روشنی میں تو وہ تقسیم یہی تو ہے نا چلیے جابر بن عبداللہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اولا بلینسین میں زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا ہوں مومنین سے بنسبت ان کی جانوں کے یعنی انہیں خود اپنی ذات سے متعلق اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی مجھے ان کی فکر ہے یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اپنے پیچھے جو جن کو چھوڑ جاتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو اتنا بہتر انتظام ان کا نہ کر پاتے جتنا میں ان کے پسمانگان کا بہتر انتظام کر سکتا ہوں یا کرتا ہوں سمجھ گئے نہیں میں مومنین سے اتنا قریبی تعلق رکھتا ہوں کہ انہیں خود اپنی ذات سے اتنا قریبی تعلق یا اپنوں سے اتنا قریبی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ جنہیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر مر جاتے ہیں اپنی زندگی میں ان کی اتنی فکر نہیں کر, ان کا انتظام نہیں کر سکتے تھے جتنا میں کرتا ہوں انا اولا بالمنی نہ من انفسین میں زیادہ قریب ہوں ایمان والوں سے بنسبت ان کی اپنی ذات کے اسی کی وضاحت ہے کہ من تارا کا مالن فلی اہلی جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو مجھے اس کے مال کی کوئی ضرورت نہیں فلی آہلی اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے گھر والوں کے لیے وہ من تارا کا دہنند اور جو قرضہ چھوڑ کر مر جائے زیا ان یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے مر جائے ان کو زیا سے کیوں تعبیر کیا ہے کیونکہ اگر آدمی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے ان کی کوئی کفالت اور سرپرستی کرنے والا نہ ہو تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں نہیں ضائع ہو جاتے ہیں پس جوش قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے الہیا و الیہ تو وہ بچے میرے حوالے ہیں اور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے فعلیا اس میں اللہ و نشر مورت تب ہے نا پہلے جملے میں دائن پہلے ہے اور ضیا بعد میں ہے اور دوسرے جملے کے اندر ضیا کا متعلق الہیا پہلے ہے اور دائن کا متعلق علیہ بعد میں ہے من تر کا دہینند اور جوشس اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مر جائے فعلیہ تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے میں بیت المال سے ادا کرنے کا انتظام کروں گا اور من ترکا دیا ان جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے لیا جا. وہ ان کی کفارت سر پرستی میرے حوالے ہے پڑھیے من کا مالن فلی و جو ست مال چھوڑ کر مرے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثوں کا ہے وہ منسارا کا کلن اور جو بوجھ چھوڑ کر مرے بوجھ سے مراد کیا ہے وہی آیا بال بچے فیلئینا فری پڑو بابو پڑو بابو پڑو اور مقاتلین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا فرض کے مانے حصہ مقرر کرنا حصہ دینا تو مجاہدین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا اور ہر مجاہد کا وظیفہ مقرر تھا لیکن کب جب وہ جہاد کی عمر کو پہنچ جائے جب وہ جہاد کی عمر کو پہنچ جائے اور جہاد کے قابل کس کو سمجھا جاتا ہے جو بالغ ہو تب اس کا جو ہے مجاہدین کے رجسٹر میں نام لکھا جائے گا اور پھر اس کا وہ مقرر کیا جائے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ مجاہدین کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا جائے گا اور نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر ہوگا تو متا یوف ردول رجولی فلمقاتیلتی یہ اس میں فائل ہے سمجھے فل جماعت یعنی آدمی کا وظیفہ کب مقرر کیا جائے گا مجاہدین کی فہرست میں شامل کر کے یہ ہوا ترجمہ آدمی کا وزی... بیت المال سے آدمی کا وظیفہ اور حصہ کب مقرر کیا جائے گا فلم کا جماعت مجاہدین میں اس کو شامل کر کے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہو یوم اوحد ابن عرب اشارت کہ نبی علیہ السلام کے سامنے عہد کے روز ان کو پیش کیا درا حال کی وہ چودہ سال کی عمر کے تھے فالم یوزز ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی مجاہدین کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھوایا تو وظیفہ بھی جاری نہیں ہوا وراضاہ یوم خاند ہی واہ ابن خانسا اشارتا اور انہیں پیش, آپ کے سامنے پیش کیا ان کو خندق کے دن درہ حال کی وہ پندرہ سال کے ہو چکے تھے وہ تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب وہ بالغ ہو گئے اس سے معلوم ہوا کیا کہ پندرہ سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یہی جمور علماء کا مذہب ہے لیکن ماں بابو ونیفا رحمۃ اللہ علیہ سے مر بھی ہے کہ لڑکے کے لیے بروق کی عمر اٹھارہ سال لڑکی کے لیے پندرہ سال پڑھیے بابن کی کرا یتی استراضی آخر, زمان آخر, زمان آخر زمانے میں بیت المال سے حصہ اور وظیفہ لینا مکرو ہونے کے سلسلے میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت المال سے وظیفہ لینا مکرو ہو جائے گا یہ سلیم نے متعر وادی پورہ کے رہنے والے ایک شیخے کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ابو متعر نے کہ انہوں خرج حجن کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے حتّہ اذا کان بسویدہ یہاں تک کہ جب سویدہ نامی جگہ پہنچے ازن انا بی قد قدآ کا ان یتلبو دوا ان تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو آیا ہے گویا کہ وہ تلاش کر رہا ہے کوئی دوا یا ہزد نام کی بوٹی جسے طب کی اصطلاح میں رسوت کہا جاتا ہے سمجھے رسوت یہ خاص طور سے بواسیر وغیرہ کی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے تو ایک بوٹی ہے وہ جنگل میں تلاش کر رہا تھا فَقَالَ تو اس شخص نے کہا کہ اخبار منسامی آ رسول اللہ شاہم فی حجت الوداع مجھے بتلایا اس شخص نے جس نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے سنا حجت الوداع کے موقع پر واہ الناسا درا حال کی آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے و یا اور انہیں کچھ کام باتوں کا حکم فرما رہے تھے وہ نہا اور کچھ باتوں سے انہیں منع فرما رہے تھے فقال تو آپ نے فرمایا یا اے یو اے لوگو خد العطا عطا لیتے رہو یعنی بیت المال سے جو بھی تمہارا وظیفہ یا جو تنخواہ ہو وہ لیتے رہو ماکانتان کب تک جب تک وہ اتا اتا ہی رہے فائدہ تجا ہفت قریشن عدل ملکی پھر جب قریش حکومت اور سلطنت کے خاطر آپس میں لڑنے لگے وکانا کان اندین آہدی اور یہ عطا اور وظیفہ تم میں سے کسی کے دین کا بدل ہو جائے دین کا بدل ہو جائے کیا مطلب یعنی <خص> مطلب یہ ہے کہ کسی کی حمایت کی وجہ سے وہ وظیفہ مل رہا ہے اگر مخالفت کسی ایک فریق کی اگر مخالفت کرو تو تمہارا وظیفہ بند ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ <خص> تو باطل کی حمایت کے لیے پھر جب قریش آپس میں لڑنے لگے ملک اور حکومت کے خاطر اور یہ عطا تم میں سے کسی دین کے دین کے بدلے ہو جائے ف تو اسے چھوڑ دو کالا ابوداؤد رواہ ابن المبارک عن محمد ابن اثار عن سلیم ابن مطر ابن مبارک نے اس کو محمد ابن اثار کے واسطے سے سلیم ابن متحر سے روایت کیا ہے چلیے جی yeah. yeah. تو یہاں بھی نے المتحد اپنے والد ابو متحد سے روایت کرتے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو حجت الوداع میں میں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے حضرت الوداع میں سنا آپ نے لوگوں کو کچھ کاموں کا امر کیا کچھ کاموں سے روکا پھر فرمایا اللہ عمہ حلب الفتو اللہ عمل اللہ میں آپ کی بات ان لوگوں تک پہنچ چکا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا ثم مکالا پھر آپ نے فرمایا کہ جب قریش آپس میں لڑنے لگے حکومت کے خاطر و آدل اتا اکانا رشن روشن اور اتا اتا نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے اتا اتا نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے کہ جو حمایت کرے گا اس کو یہ ملے گا جو نہیں حمایت کرے گا اس کو نہیں ملے گا فداؤ تو اس عطا کو لینا چھوڑ دو فقیلا منہادا پھر پوچھا گیا ہے کہ کون ہے یہ آلو احادی زو حادر آیا تھا نا نام تو نہیں نا کالا سمیت رجولن تو وہ رجل کون تھا مجہول ہے نا اور راوی جب مجہول ہو تو پھر حدیث کا درجہ گر جاتا ہے نہیں گر جاتا ہے؟ تو یہاں بیان کیا پوچھا کہ یہ رجل کون تھا تو بتائے یہ رکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زو زوائد تھے نام کی تعین ہو گئی بس بھائی.